الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن طبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب للذين من قبلكم لعلكم تتقود محترم صامعین بیوی بھائیوں اور دوستوں اس صورت البقرا کی مشہور عائد تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالی نے روزے کی فرضیت اور اس کے اغراض و مقاصد کا اعلان کیا اور فرمایا کہ روزہ اس لیے تم پر فرض قرار دیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر روزے کی برکت سے تقویٰ آ جائے اور جب انسان کے اندر تقویٰ آ جائے تو اس کی دین اور دنیا دونوں زندگی سنور جاتی ہے اور دونوں جہاں کی کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے کے برکت سے اہل تقوا میں شامل کرے اور متقین جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی الفت و محبت کا اعلان اور وعدہ کیا ہے ہم سب کو متقین میں شامل کر لے دوستوں یہ رمضان کے دو اشرے تقریباً گزر گئے آخری اشرہ شروع ہو رہا ہے آج خطبے کے اندر اسی بقایا رمضان کے جو اوقات ہیں ان کے متعلق تین باتیں پیش کی جائیں گی اللہ تعالی ہم سب کو ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیح فرمائے سب سے پہلی بات دوستو یہ ہے کہ ماہ رمضان تو ویسے پورا پہلے دن سے لے کر کے آخری دن تک نہایت خیر و برکت کا مہینہ ہے لیکن آخری اشرہ ماہ رمضان کا 11 سے لے کر کے آخر تک جو ماہ رمضان آخری اشرا جو کہا جاتا ہے یہ پورے ماہ رمضان کا سب سے مقدس اشرا ہوتا ہے اس کے دن اور راتیں سب سے زیادہ خیر و برکت کی راتیں ہوتی ہیں اسی لیے نبی علیہ سلاۃ و اس اشرے کا بڑا اہتمام کرتے تھے اور اپنے قول و عمل کے ذریعے امت کو متنوع کیا کہ ذرہ برابر کوئی لاپرواہی اس اشرے میں نہیں ہونا چاہیے حدیث کے اندر آتا ہے امر مومن رضی اللہ تارانہ فرماتی ہیں تانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل ادا اشرف ادارہ وضا و نبی علیہ اللہ کا دستور یہ تھا آپ پہلے ہی رمضان سے بے انتہا اللہ رب العالمین کے عبادت اور راج ذکر رفتار اور اعمال فوجہ کیا کرتے تھے لیکن جب آخری اشرہ شروع ہو جاتا تو آپ کی عبادت کا یار تھا کہ چار چیزوں کو آپ بڑا اہتمام کرتے کا ناد اخر الاشرا خیر آخری شرح میں آپ قدم رکھتے ہیں تو چار چیزوں کو بڑا اہتمام کرتے ہیں نمبر ایک ام المومنی نا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سدم ازرا نبی رہس پراق شام لگو تسلی نگوٹس لینے کا مطلب ایک محاورہ ہے کہ جس طرح سے دنیا کے اندر دنگل میں اخاڑے کے اندر کوئی دب دو پہلوان لڑنے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت دونوں پہلوانوں کا مقصد دنیا میں صرف ایک ہوتا ہے سامنے والے کو شکست دینا دونوں پہلوان بازی لے جانے کے لیے دنیا کی ساری چیزوں سے داخل ہو جاتے ہیں یہ شد اضلاع نبی علیہ السلام شام کا آخری شناخت کیسے گزرتا تھا ام موم رضی اللہ تعالی نے بڑی پیاری کشمیر دی آپ کسی اشرے میں تو شیوائے اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت اور جہاں کتنا زیادہ اجر و ثواب آب اکٹھا کر لیں اس کے علاوہ کوئی آپ کا مقصد ہوتا نہیں تھا نوٹ پس لیتی یعنی صرف اللہ رب العالمی کی عبادت و اطاعت اور عجر و ثواب اکٹھا کرنے کی فکر میں رہتے نمبر دو و النساء النسا اذوا اور اپنی بیویوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور اپنا وہ وقت جو اہل ویال میں صرف ہوتا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دیتے نمبر تین وہ ساری ساری رات نبی علیہ اللہ عبادت میں توبہ اشتخار میں تلاوت قرآن میں نیک آبا میں مزدور ہوا کرتے تھے نمبر چار وہ نبی علیہ اللہ شام اس آخری عشرے میں اکیلے نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی ساری ساری رات عبادت لاہی مجبور رکھنے کی جنان خلیم نبی طارق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی علیہ رہس کا عجیب معاملہ میں نے دیکھا رانا یو پیدا رمضان کبھیرین جو سنا نبی رہس کو ہم نے دیکھا آخری اشرے میں رات بھر آپ عبادت الہی کرتے اور کلیر و کبھیرین جو سنا ہر اس گھر کا چھوٹا بچہ بوڑھا مریض جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لائق رہتا تھا سب کو نبی رہس رات راہ بے را کر کے عبادت لہائی میں ان کو مجبور رکھا کرتے تھے دوستوں یہ آخری اشرا ہمارا یوں ہی بےکار نہ چلا جائے یہ بڑے خیر برکت کا مہینہ ہے اس اشرے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال تو قرآن روزہ نماز روز قیام رمضان کلاوت قرآن اسی طرح سے آپ نماز وغیرہ میں گزارے یہ آخری اشرا پورے مہینے کا ایک انشور ہوتا ہے اسی لیے اس کی قدر کریں اور کوشش کریں کہ اس اشرے میں اتنی عبادت کریں کہ رب نے جن کو جہنم سے اعلان کرنے کا فیصلہ کیا ہے ان خوش نصیبوں میں ہم سب کا نمبر کا چاہیے اقول قولی خان واسطر اللہ من کوئی الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد محترم حضرات اس آخری اشرے کو جو اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام و مرتبہ اور خیر و برکت کا سبب بنایا ہے اس میں دوسری چیز یہ ہے اسی اشرے میں اللہ تعالیٰ نے لہلت القدر رکھی ہے لہرۃ القدر کی فضیلت بڑا بڑا خبرہ سنتے رہتے ہیں نبی رہیسات نے شاست رمایا وہ فیحا ل اسی ماہ رمضان کے آخری اشرے میں اللہ نے ایک رات رکھی ہے جو لہرۃ القدر ہے اور رات كاماملا يه من قام ليلت القدر فادري ايمانا واكتشافا غفر له وتقدم من النبي جس انسان نے لے لے تلقرہ کا قیام ایمان کے ساتھ عجرسماد کی غرض سے رات میں جگ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا پچھلی زندگی کے سارے گنا اس ایک رات کی عبادت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ماہ کر دی گئی بہت ہی بڑی خیر و برکت کی یہ رات ہے اس رات کو مغربی کے ماہ سے شروع ہوتی ہے اور آگاہ میں صدر تک رہتی ہے کوشش سے کریں کہ پوری رات جگ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت اللہ کے احتانہ اور دیگر, دیگر کاموں مشغول ہیں آپ ذرا بتائیے اگر میں القدر کا قیام کروں اور مجھے ملنے کی امید ہے تو میں کیا دعا پڑھا کروں اللہ کے نبی شاخ روایا اس رات کو کسرت سے پڑھو اللہ کا خون تو ہاں اللہ کا خون اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں تو بل افواہ اور پسند کرتے ہیں کہ بندے بھی بندوں کو معاف کریں اس لیے اللہ اس رمضان کی لہرت القدر کے اندر ہمیں آرے بھی گناہوں کو معاف کر دے اس لیے دوستو اس رات کا خاص خیال ہونا چاہیے لیکن اب سوچ سد ماہ رمضان کا آخری رشنا اور لہرۃ القدر ہماری عبادت میں اللہ کے گھر میں رہنے اور اپنے گھر میں بیٹھ کر کے عبادت تو ماں استفاد بنائیں بچوں کی اور اپنی عید کی تیاری میں مارکیٹ میں گزار دیا کرتے ہیں دوستوں یہ تیاری آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ آخری اشرے میں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنے دنیاوی کام کو سمیت کر کے مشغولیات کو ختم کر کے زیادہ زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کا عبادت سے فائدہ اٹھائیں تیسری چیز میرے بھائی جو بڑی اہم ہے یہ ماہ رمضان خیر و برکت کا مہینہ ہے ایسار اور ہمدردی کا مہینہ ہے ایک دوسرے کے کام اور ایک دوسرے کے مشکلات کو حل کرنے کا مہینہ ہے ارے آدمی نے فرمایا تعامر و تخوا ورن ارل اسمرگان اے لوگ ہر نیک کام میں لوگوں کی مدد کرو ہر اچھے کام میں لوگوں کا تعاون کرو ان کے دکھ ان کے گرد ان کی پریشانی ان کی مشکلات میں ان کا ساتھ دو یہ بہت بڑی عبادت ہے نبی نے فرمایا ہمارے سب سے بہترین عمل یہ ہے انت خیرا سورورن کی کسی مسلم بھائی کے دکھی دل کو خوش کر دو اپنے مدد سے اپنے تعاون سے تو دوستوں یہ بھی ہمیں چاہے گریب مشکل محتاج کو اپنے مال کے ذریعے ہم فائدہ پہنچائیں سب کا خیرات کا ہاتھ بھی کھلا رکھیں اور خاص طور سے اس زمانے میں جہاں چاروں طرف سے پریشانیاں ہیں ہر انسان روزی روٹی رشتہ کے معاملے میں پریشان ہے اس لیے ایسے موقع پر گھر کے ہاتھ ہمارے تنگ ہو لیکن اللہ رب العلمی نے جو دیا ہے اس میں کا حصہ بتائیں اللہ رب العالمین نے یہ بہترین امال کرا دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین رمضان کے اندر ہم تمام روگوں کی مفرت فرمائے ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا توفیق دے اور اللہ رب العالمین نے ایسے دعا کرو کہ ہماری ہمارے حید ہمارے بیوی بچے ہمارے دوست احمان قرابتار سب کی اللہ تعالیٰ مقررت کریں اور صحت و رابطے فرمائے اور حکومتی طور پر دنیا کے سارے مسلمان حکام جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں ان کے بھی ان کے حق میں دعا کریں خصوصاً جس ملک میں جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حکام کے صحت اور آفیت ہر بلا سے محفوظ رہنے کی دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ آپ ہم جس سے جس طرح تین لوگوں سے نیک کام لے, لے رہے اس سے زیادہ بھی نہ نیک کام لیں اور اچھے اعمال کے لیے ان کو استعمال کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے تعمیر تعامل تکو کریں اس ملک میں جو خیرات جو تعاون اپنے ملک میں ابیر کرتے ہیں بحم دلہ دنیا میں بہترین قوم سمجھی گئی اور سب سے زیادہ دنیا کو جس نے مشکل وقت میں فائدہ اٹھایا یہ حکام ہے یہ حکومتیں ہیں اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ان کو اسی طرح سے توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکومت توفیق نہیں فرمائے جو بیمار ہے فرمائے جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر دے الحان جسے میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس رئیسد اور ان کے امان و کے حفاظت فرما ہر بلا ہر آفت سے محفوظ کر لے اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظ اللہ کو اللہ تعالیٰ ہر بنا اور ان کے ساتھیوں کو ہر آفت سے محفوظ رکھے الحان عالمی ان حضرات سے وہ لے جس میں آپ کی رضا ہے امت کی بھلا ہے قوم و وطن کی خیر ہے اور ہر ایسے کام سے روکے ان, ان کے کو پکڑ لے جس میں آپ کی ناراضگی ہے امت اور ملت کا نقصان ہے کام اور وطن کا خشارہ ہے اہان لال می دنیا میں جتنے مسلمان ملک ہیں ہر مسلم ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے جہاں بھی دنیا میں مسلمان اکلیت میں زندگی گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ اکلیت میں بسنے والے مسلمانوں کی عزت عسمت اور عزت کی حفاظت مرما اہان لالمین دنیا کے اندر جو برا آئی ہوئی ہے اس کو جلد جلد اللہ تعالیٰ ہٹا دے اور جو مسلمان ہمارے بھائی مر رہے ہیں اللہ ان کے مقبرہ کا ذریعہ بنائے جو بیمار ہیں شفاء کلی عطا فرما اور جو اللہ تعالی محفوظ ہیں آئندہ بھی ان کو اس بنا اس آفت میں ہو رکھے اللهم صل للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد الله ائمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وائتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولے تاکہ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں لائک اور شیئر کرنا نہ